الحمد لله الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى رب لك الحمد كما ينضغي لجلال وجهك ولعزيم سلطانك ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن الأماشية من شيء بعد أهل الثنائب المجد يحق ما طال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أتيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع للجد منك الجد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات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 وشغى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بلعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرديم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغى مرضاة الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يخطه قولي اللهم انحانا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وددنا علما رب من ہم ذات رب ان يحضرون اللہ رب ایک جات کی حمد و سلام و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پر حمد و سلام و السلام کے بعد گزشتہ خطبے کے آخر میں پران حکیم کی وہ آئے تلاوت ہوئی تھی جن میں اللہ پور عزت نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے حص کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ وہل ایمان کے لیے اور ان کے اہل و ویال کے لیے ان کے ابا و اجداد کے لیے اور ان کی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں میں اللہ دینا یاخمیر الاشا گومن وہ فرشتے جو اللہ کے عرش اٹھاتے ہیں اور وہ رشتے جو ان کے آس پاس ہیں یہ سب ہون اب ہم رب وہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں اور الحمد الحمدللہ لہ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اقرار کرتے ہیں غلط آ رہا تمام عائدوں سے تمام کمزوریوں سے تمام کوتاوں سے تمام غلطیوں سے ہر ایپ سے پاک ہے یہ ہے سبحان اللہ کا منت جب بھی انسان سبحان اللہ کہتا ہے تو اسے گلنا سوچ کر کہنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب اور کیا مفہوم ہے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 انی کن من الظالمین اور وہ جو آدم علیہ اسلاق و نے کہا تھا ربنا ظلمنا ظلم نال خشن وہ تھا لگا ہوتا حملہ پونن مین خاصے وہ جس یقین اور ایمان کے ساتھ جس عقیدے کے ساتھ اور جس اعتماد کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار اور اعتراف کیا ہے اللہ کی عزمت اور اس کے جلال کا اور اپنی کمزوری کا اسی عقیدے اور اسی یتیم کے ساتھ اعتراض ہونا چاہیے ایک تو اضبان سے اس کا اقرار ہو دل و دماغ کے اندر اس کا اثر ہو اس پر یقین ہو اور ہماری زندگی میں اس کے آساد نظر آئے اس کے بغیر عقیدے کی تکمیل نہیں ہوتی ہم نے تو تماشا بنا رکھا ہے توحید کا دنوڑا پیٹتے ہیں توحید کا دعوی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے ہی بلند محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہم توحید پر کاربند بند ہیں اور توحید ہماری کیا ہے اس سے آگے نہیں غلطی کسی سے کوئی شرک ہو گیا کسی سے کوئی غلطی ہو گئی اس کو حکیل جان لیا اپنے آپ کو آنا و اور, اور برتن سنی لیا یہی ہماری توحید ہے غلط اس شہید کا ہمارے ضلع سماج پر کیا اثر ہے کسی یقین اور یہ کہ ہماری طبیعت پر کیا اثر ہے ہماری امریکہ زندگی میں اس کے کو کوئی پہ آسان لینا آتے ہیں اس پر کبھی توجہ دلے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے روٹی کے ایک رکنے کے لیے وہ حرکتیں کرتے ہیں علاوہ اور ہنسی اپنی عزت بنانے کے لیے ایسی ایسی کمیلی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے تو بعض ہونا آسان ہوتا ہے دوسروں کی ٹانگی کھینچنے کے لیے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ یوں لگتا ہے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آسمانوں پر اللہ ہے کہ نہیں اور نام دیتے ہیں توہیب کا یہاں یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا اس کی مرضی حضرت آتے والے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے کیا کیا جنت میں گئے وہاں سے نکلے کتنی بڑی مصیبت کا شکار ہے اس مصیبت کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ذرا بھر تو سوچا ہماری زبان فون چل پڑتی ہے الربر عزت کے متعلق تالا گنی یہاں یہ بات ہو رہی ہے رمان ذلمان خسنا بولا تیری رحمت کے محتاج ہے جو ہونا تھا تو ہو گیا تیرا سو کے نہیں تیری رحمت کے سوا اور کچھ کہیں نظر نہیں آ رہا یونس سر اس دیکھے کس مقام پر کتنی بڑی مصیبت کے اندر ہے ہماری معلومات کے مطابق یہ مصیبت جو ہے جی ان ساتھ اسلام پر آئی ہے پوری انسانیت میں کسی پر بھی نہیں آئی اتنی سب میر کوہرے کے اندر ہے اس موقع پر بھی اللہ نے کو آیا تو یہ نہیں کہا کہ محرا ت نے کس مصیبت میں ڈال دیا مجھے یہ کہا لا الہ الا انت کا تیرے سوا کوئی نابود نہیں آپ کے پاک ہے تو کسی پر جاتے نہیں کرتا تو کسی پر ظلم نہیں کرتا تو ایسے سے باہر کہیں مجھ سے ہی کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہو کچھ ہو رہا ہے انی کی کن کو محنت دعا دیں گے لہو لال لہو یہ ان کی عادت تھی زندگی بھر کی عادت زندگی بھر کی عادت تھی مصیبتوں کے زبان سے نکلتی ہے جو انسان ہوش میں کہتا ہے وہی وہ بے ہوش کہتا ہے جو جاتے ہوئے کرتا ہے وہی وہ سوئے ہوئے کرتا ہے وہی وہ سوئے ہوئے کہتا ہے جو الفاظ زبان سے بیداری میں نکلتے ہیں وہی انسان کے سوئے سوئے زبان سے نکلتے ہیں جو ہوش میں نکلتے ہیں وہی بے ہوشی میں نکلتے ہیں جو تندرستی میں نکلتے ہیں وہی بیماری میں نکلتے ہیں اور جو انسان اپنی ملس کے اندر اپنی نفروں کے اندر اپنے دوستوں کے اندر ارتی سیدھی باتیں کرتا ہے وہی جا کے پھر اپنے بچوں کے سامنے اپنی ماؤں بہنوں کے سامنے بھی زبان سے نکل جاتی ہے جن کو گالیاں بکری وہ زبان سے کنٹرول نہیں کر سکتے تو اس کی ماں کے سامنے بھی گاڑی نکل جاتی ہے اس کی اپنی بچوں کے سامنے بھی گاڑی نکل جاتی ہے اور جس کو صبح اللہ الحمدللہ لال کہنے کی آت ہوتی ہے اس کا شکار ہو پالن ہو جائے گا تو ہر بھی اس کی منہ سے سبحان اللہ الحمدللہ للہ نکلے گا یہ کرنے کی مشق ہے زندگی بھر زندگی بھر انسان سبحان اللہ حمد للہ لاہ لہٰ کیستا رہے جب جا جان گنی کا وقت ہوگا انتہائی تنگی کا وقت ہوگا جب کوئی چیز لا رہی رہے گی تب ہم یہی کلمہ میں زبان سے نکلے گا من کا راخر ہو کرانی لائے راہ ہے للہ ہو کا وعدہ ہے جس کی زبان سے آخری وقت لا الہ الا اللہ جاری ہو گیا وہ جنتی لائنا سلحان جائیں گی کن تو مین دو جب ہم سلحان اللہ کہتے ہیں تو اس طرح کہنی چاہیے جس طرح فرشتے کہتے ہیں جس طرح فرشتے کہتے ہیں, ہیں سوچ سمجھ کر پوری زندگی اس میں جھل گئی ہو کسی لمر انسان کو اللہ کو کوئی شکوانا ہو اللہ کی کوئی شکایت نہ کرے انسان جب شکایت کرے اپنی شکایت کرے غلطی میری ہی ہے قصور میرا ہی ہے کوتا مجھ سے ہی ہوئی ہے اگر کوئی مصیبت آئی ہے تو میرے ہاتھوں کی جمعائی ہے یا کریم کو مہربان ہے خطا مجھ سے ہوتی ہے ایمان سبحان اللہ سبحان اللہ اور ویسے اس کے ساتھ اکیلا سبحان اللہ کافی نہیں ہے کسی کو ایبر سے پاک کرا دے دینا یہ کافی نہیں ہوتا کسی سخت بارے میں یہ سوچنا یہ سمجھنا یہ خیال رکھنا یہ ان چار کہ اس میں روٹی نہیں ہے وہ چور بھی نہیں ہے وہ ڈاکو بھی نہیں ہے وہ بےمان نہیں ہے وہ نہیں بولتا ہے, یہ کافی نہیں ہے اس کے ساتھ اگلا حصہ بھی ہے الحمدللہ بھی ہے جو ایک بھی ہے وہ سارے بھی ہے ساتھی اوڑتا ہے یہی معاملہ یہاں ہے اللہ تعالیٰ کو آگوں سے پاس جواب دینا کہ کوئی کوتا ہی نہیں ہے کوئی عائد نہیں ہے ساتھ یہ کہنا ہے, سارے جہان کی خوبیاں ساری ہمیں اللہ رب کے لیے ساری خوبیاں اللہ کریں گے ایبوں سے پاک ہے اور خوبیوں سے متصف, اور سے متصف ہے اور صاف جمیروں سے متشف ہے اعلیٰ ترین حامد اور نہاسن کا حامل ہے سارے جہان کی خوبیاں اکٹھی کر لیں بڑی سے بڑی خوبیاں اکٹھی کر لیں اللہ اس سے بھی زیادہ خوبیاں والا ہے،, ہے اللہ اس سے بھی زیادہ کمالات والا ہے زیادہ کمالات والا ہے اور کمال بھی اس کے ایسے ہیں جن کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے ہمیں ہوتی جو اسی کی ہے ہمیں ہوتی بھی اسی ہے جو بڑا اختیار ہو اور اس کے اوسافے کمال اختیاری ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے میں اس کی حلت کر رہا ہوں اس کی خوبصورتی اس کا کمال نہیں ہے کسی نے دی ہوئی ہے یہ بڑا موضوع ہے میں کی ہمت کر رہا ہوں یہ بڑا آئل والا ایکسپیرئنس کی ہمت کیا رہا وہ نہیں کسی کا علم اپنا نہیں ہے کسی کا حسن اپنا نہیں ہے کسی کی دولت اپنی نہیں ہے کسی کی طاقت اپنی نہیں ہے کسی کی عزت اپنی نہیں ہے کسی کی ہمت نہیں ہو سکتی ہمت اسی کی ہوتی ہے جو با اختیار ہے جتنی اپنے خوبیاں ہیں کسی سے اس میں لی ہیں لوگوں دیتا ہے رہتا کسی سے نہیں اس کے سارے اور صاف و کمال ہیں اور سارے اختیاری ہیں اور سارے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک کے کوئی خوبی اس ایسی, ایسی, ایسی, ایسی نہیں ہے جس نے کسی اور چلی کوئی خوبی اس ایسی نہیں اس کے اختیار میں نہ ہو کوئی خوبی اس ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ اس کے اندر نہ ہو کوئی خوبی ایسی نہیں ہے جو ہمیشہ کے لیے اس کے اندر نہ ہو یہ یقین ہونا چاہیے یہ اعتماد ہونا چاہیے اس کا نام ایمان ہے اور اس کی مچقی ضرورت ہے اس کی مشق کی ضرورت ہے بس کی یہی ہے کہ سبحان اللہ کہو تو سوچ کے کہوں اور ہم کرنے لا کہو کو تو سوچ کے کہوں جب تک یہاں چیز آ رہی ہے باتیں بھی ہو رہی ہیں تصویریں چل رہی ہے تو ایسی سبحن اللہ الحمد کی کیا قیمت کی ہے جس سبحان اللہ الحمد للہ کے اندر جمع اور اخلاص نہیں ہے جس دل کے اندر سے نہیں اٹھتی جو دماغ کی گہرائی سر ہی ہٹتی ہے سر الحمد للہ اور سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے تصویر پکڑی ہوئی ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ زبان سے نکل رہی یہ جیل میں ڈال دی تو بھول جائے گی یہ ذکر اللہ کا ہے یا تصویر کا ہے اور جو کسی چیز کو دیکھ کے لے کر آئے اس کی کیا ذکر تو کو ہے جو ملا کریم کی جی، ہر سر پھیلی ہوئی نیم تیر ہر سر پھیلی ہوئی نشانیاں دیکھ کر زبان سے خود بخود نکلتی یہ سبحان اللہ الحمدللہ کام کا ہوتا ہے یہ عادت بن جانی چاہیے دیکھتے ہو کس طریقے سے انگلیاں چلتی ہیں راج کے رات اور محبت سے احترام سے توقیر سے تکرین سے ایسی محبت اللہ کا نام لیا جائے اللہ اور مریضوں خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے میرا نام لیا ہے چار سے نام لیا ہے ہم اس سے پیار کریں گے وہ بھی ہم سے پیار کرے گا ہم اس سے پیار کر کے اس کو کچھ نہیں سنواریں گے لیکن وہ پیار کرے گا تو ہمارا سب کے سمجھا سو so فرشتے کیا کرتے ہیں یہی طریقہ ہے اللہ اور مریضوں سے کچھ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کے لیے پہلے اس کی مدرس نہ کی جائے پہلے اس کی ہمد سنا کی جائے پہلے یہ کہا جائے الحمد للہ ہر عالمی الرحمان الرحیم نانگریوں میں تین پہلے اس کی شستے کی جائیں پہلے اس کی چاپرستی کی جائے پہلے اس کے سامنے آ کے اس کی عزت اس کی حضرت اور اس کے جہار کے گیت گائے جائیں اس کو خوش کرنے کے لیے باتیں کی جائیں پھر اس کے بعد اپنی غزل کے حضور رکھی جائے یہی و رشتوں کا طریقہ ہے اللہ جی نے سب بیکون بے ہم دے رکھو بہن بھائی مینو ندی کی تصویر بیان کرتے ہیں اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں اللہ ہم بھی تو ایمان لائے وہی مینو ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں ہم کل بھی ایماندار تھے یا اللہ آج بھی ہم ایماندار رہے ہیں ہمیشہ ایمان ہی لاتے رہتے ہیں وہ سب سرو اس کے بعد کیا کرتے ہیں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 بغیر کسی تکرار کے سلی باتیں کہیں گئی سہار کلا الم تلا ان کا حکیم اللہ تو اللہ تو پاک ہے لائن ملنا اللہ الم ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے میں جتنا تورے دیا ہے چیرا ان ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے ہے چیرا ان ساری کر رات کو گھیرے ہوئے ہیں ہمارا, ہمارا ہم تو سر کے ہے اس لیے ہم نے جو کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا جو توں نے فرمایا وہ ہر کا سچ ہے تو نہیں مانگا پہلے یہ بات ہوئی پھر مان لیا پھر ماننے کے بعد والا کی فرمانو کا بھی مطلب کیسی ہو رہی ہے ویسا پھر لینا من انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیدا کر کے ان سے پتھر کر دیا تھا حسدگی بجا ان کے لیے مفرت کی دعائیں مانگتے رب اللہ دعا بھی ان کی اتنی تیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ لی تک رحمت و علم ساری دنیا کا تون رحمت و علم کے ساتھ گھیرا ہوا ہے کوئی شاید تیرے علم سے باہر نہیں کوئی شاید تیرے رحمت سے باہر نہیں ہے فصل تبڑو سبیلک یا اللہ جن لوگوں نے تیرا راستہ احتیاط کر لیا ہے تج پر ایمان لے آئے ہیں اور وہ توبہ کر, لی ہے نمو کر لیا ہے صحیح طرف منہ کر لیا ہے لوگ صحیح طرف لوڑ لیا ہے ان کو دعا کر دیں باقی میں آزاد الجہیل اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یہ ایران یعنی کے یہ ایران یعنی کے ساتھ ممکن ہوتا ہے بندے اگر تم مومن ہو تو فرشتے چلیں گے اللہ تعالیٰ سے نفرت کی دعائیں کریں اگر تم مفلت ہو اگر تو سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو خرشتے اللہ سے اللہ اور نفرت کی دعائیں کرے فرشتے اپنی ماضی سے نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کو حکم دیا ہوا ہے تو کرتے ہیں سے قبول کرنی ہے تو ان کو حکم دیا ہوا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی دعائیں لے لی اور سمجھو کہ کامیابوں کامران ہو گیا اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں اور اس سے بڑا مدنصیل کوئی نہیں ہے جن کو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کی طرف سے اللہ کے بندوں کی طرف سے لانتے برف نہیں ہوں پرانے کریم میں اس کا بھی ذکر ہے کسی وقت موقع ہوا تو اس کا بھی ذکر کریں گے جناتی واجتا یا اللہ ان اپنے بندوں کو صدا بہار باغوں میں داخل کر تمن صلاح مینا بائے ہم ان کی آبا و ان کی بیویاں ان کی اولادیں جو نیک ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر انتلا عزیز الحکیم تو جو کرنا چاہے کر گزرتا ہے تجھے کو روکنے والا تو ہے نہیں تیری حکمت کا یہ بھی ساری دنیا مانتی ہے جانتی ہے تیری حکمت کا تو کلب یہ ہے کہ تجھ پر ایمان لے آئے تو اسے بخش دے واقعی یا اللہ ان کے برے حملوں سے ان کو محفوظ رکھ اور جو برے عمل ان کے انجام سے ان کو محفوظ رکھ کمن تک سیے آتی یوں میں اس قیامت کے دن تو نے جس کو اس کے برے حملوں کے نتیجے سے برے عملوں کے وبال سے برے حملوں کی سزا سے بچا لیا وہ کامیاب کا آپ اس میں تیری رحمت ہوئی لالی کہوں گا فوج یہ بڑی کامیابی ہے ایمان ایسا ہو ایمان ایسا ہو کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے ایمان نہیں ہوگا تو اخلاق نہیں آ اور اخلاص نہیں ہے تو بندے کی محنت کسی کام کی نہیں اخلاص ہے تو کچھ بھی نہ کر کے میں نے عجب کیا تھا بندہ بہت کچھ لے لیتا ہے کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا ہے یہ برائی کروں اللہ تعالیٰ کی ذکر کی فرشتوں کی دعا اور پچھلے خطبے میں آپ کو میں نے سنایا تھا کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نماز میں لکھ لیتا ہے جتنی ڈر مسجد میں رہے گا اتنی دیر اللہ تعالیٰ کے ہاں نوازی نہیں ہے کہ نواز وال رہا ہے بے شک بیٹھا ہوں وہ ساتھ ہی فرشتوں کی دعائیں بھی دے رہا ہے اللہم مغفر اللہ عمدہ اللہ عمر حمل اللہ کے حال درخت کر رہے ہیں اللہ تو وقت دے کچھ بھی نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے رحمتیں وسول کر رہا ہے اللہ اکبر حضرت سات بن ابھی رقاص رضی اللہ تعالی عنہ آشرم و بشرم میں سے اور حدیث متفق آئے ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت الرحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت سارا پیغام ہوتے ہیں بہت سارا صحابہ اکرام کے ذریعے امود کو دیے جاتے ہیں جتنا اونچا پیغام اتنا ہی اونچا پیغام من میں ہم یہی کہتے ہیں پیغام کے حساب سے بندہ بیچتے جس طرح کا پیغام ہوتا ہے اسی طرح کا بندہ بیچتے ہیں کہیں سے دس روپئے لینے کے لیے بندہ بھیجنا ہو تو اور طرح کا ہوتا ہے کہیں دس لاکھ لینے کے لیے بندہ بھیجنا ہو تو بندہ اور طرح کا ہوتا ہے جیسا پیغام ہوتا ہے ویسا بندہ مخصوص کیا جاتا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام لوگوں کے صدیق کے ذریعے ہے خلفۂ راشدین کے ذریعے ہے ایسا ویسا کے ذریعے کام خاص کرنے چاہیے کوئی بڑی بات ہوگی حضرت خاضر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا بڑی لمبی حدیث ہے بیان کا وقت نہیں ہے میں راؤلی کا روزہ سب تک ہی ہر وجہ اجرتا ہے لئی اللہ اجرتا ہے لئی حتہ لا تجالفی کی امراطی احساس تو جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا شرط یہ ہے کہ وہ اللہ نے کی مندی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اخلاص کے ساتھ جو بھی تو اللہ کے راہ میں خرچ کرائے گا فرمایا اس پر تجھے ادر ملے گا شرط یہ ہے کہ اللہ ربر عزت کے اللہ ندی کے حصول کے لیے ہو اور کوئی مقصد نہ ہو حتا کہ فرمایا جو تو اپنی بیوی کے بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے اس کا بھی تجربہ ملے اللہ اپنی بیوی پر خرچ کرتا ہے ذمہ داری ہے انسان کی اس کے ساتھ موسم ہے انسان کا اللہ کا نام لے کے اسے لا ہے تو چار نہیں ہے اس کے بغیر لیکن انہیں جلال کے نبی اللہ کی طرف سے بھارا دیتے ہیں کہ تو اپنی بیوی پر جو خرچ کرتا ہے اس کا بھی اثر اللہ اکبر یہ اخلاص کا نتیج کب تری وجہ اللہ شرط یہ ہے کہ مقصد اللہ کے رامی کا حصول ہو یہ مقصد ہے یہاں جو میں نے آج ذکر کی اس سے آگے پیچھے پڑھ کے دیکھیں کتنے قسم کے لوگوں کا ذکر ہوا ایک ایسا بھی ایک ایسا ایسا ہے جو کہتا ہوں اللہ سے می کوب بنا تین صرف دنیا بار فل کے خلاف اللہ دنیا دے دے اللہ دنیا دے دے صبح دنیا کے پیچھے شام بھی دنیا کے پیچھے کڑی دھوپ کے دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہے رات کے اندر میں دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں چھوڑ کر دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہیں اللہ دنیا اللہ دنیا وہاں لہو فراہ رتن خلاف اللہ فرماتے ہیں آخر اس اس کا بہتا نہیں ہے اس لیے کہ آخر تم نے مانگی ہی نہیں ہے جو اس سے مانگا ہم نے اس سے دے دیا جو اس سے مانگا وہ ہم نے اسے دے دیا آخر تم سے مانگی ہی نہیں ہے ایک اور آتا ہے وہ میرا چمنی ابول رب بنا آتے نا پھر دنیا ہسن رتن و پھر کرمایا دوسرا کہتا اللہ دنیا کے اندر بھی بڑھائی فرما آخر میں بھی بھائی فرما دنیا میں زندگی عطا فرما دنیا میں اس کے حلال عطا فرما دنیا میں اپنے دربار کے اندر جکنے کی توفیق آتا فرما دنیا میں ایمان اور اخلاق تصد فرما دنیا میں کیا کرنے کی توفیق آتا فرما تو پھر آخر آتے ہاتا نہ آخر میں جو تم نے بدھائیاں رکھی ہوئی ہیں وہ بھی عطا فرما حضاب اللہ جہنم کے عذاب سے بچا دے برا ہی کلم نصیب منا کا سب اللہ سلیح پر ان کے لیے تو بڑے ان کے لیے بڑے بڑے حصے ہیں ان کی کمائی ان کے کام ہونے کا بھی ہے پہلے کی کمائی کام نہیں آئے گی اس کی کمائی کام آئے گی اور ایک اور ذکر کیا سملہ چاہیے اس سے دسی یاد الفساد چل رہا حضرت جب بھی کوئی طاقت ملتی ہے جب بھی حکومت ملتی ہے جب بھی اقتدار ملتا ہے جب بھی کہیں کوئی اس کو کسرت ملتا ہے کہیں کوئی گنجائش ملتی ہے سارا دھیرا دے رہے افتتاحی یا سارا زور لگا دیتا ہے کہ دنیا کو فسا سے بھر دے وہ لے کر ہسو مند نسل چپاؤں اور جانوروں کی طرح کھیتی ہو جاڑتا پھرتا ہے نقل اعتبار کرتا پھرتا ہے انسانوں کو مارتا ہے کھیتی ہو جاتا ہے نقصان نقصان کرتا ہے اللہ اللہ حضب الفساد اللہ فساد پسند نہیں کرتا یا تو اس سے دوسرے بعد ایسا ہے تمام ان رحمت اللہ قریب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب اس کر دی ہو تو اس کے بعد فساد برباد کیا تو اللہ فساد پسند نہیں کرتا اللہ اپنے نیکوں کاروں کو پسند کرتا ہے ایک یہ ہے تی سمجھانے کی کوشش کرے اب خطرہ غرور آ جاتا تو کون مجھے سمجھانے والا ٹکے گا آدمی ہے میں اتنا سمجھدار ہوں میں اتنا آکر من تیرے جیسے میں کئی نوکر رکھ سکتا ہوں تُو کیا مجھے سمجھانے آ گیا ہے تو کاروبار کو نہیں سمجھتا تو سیاست کو نہیں سمجھتا تو دنیا کے اندر جینے کے دور نہیں جانتا تو کچھ بھی پتا نہیں ہے تو سمجھانے جہنگم ہاتھ فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنگم ہے وہی اس کو ٹھیک کرے گا وہ بڑا بڑا ٹھکانا ہے پھر آگے ایک اور شخص کا ذکر کیا کیا بات ہے اس کی وم گنگا تمیا شری نقص ہوا مر گا تلا ہو گا یہ کیسا بھی ہوتا ہے اللہ ہمیں یہ اچھا بنا دے یہ سب سے ہوتا ہے ہمارے ایک اور شخص بھی ہے اس نے ہمیں جانگی اللہ کے راستے میں بیچ لی زندگی اللہ کے نام کر دی ہے جان اللہ کے نام کر دی ہے زندگی اللہ کے نام کر دی ہے نان اللہ کے نام کر دیا اپنا سب کچھ اللہ کے نام کر دیا کیا چاہتا کیا ہے افطلاح اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتا ہے افتخار مل اللہ کی خوشبویاں چاہتا ہے کسی طریقے سے اللہ لاری ہو جائے آپ کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے وہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تعف میں کہا تھا مار پڑ رہی ہے سید العلیم آخرین ہے محمد امیر علوم السلیم ہے سید بل عالم ہے دنیا کے حسین و زمین صاحب اخلاق عظیم انسان ہے ان کی بڑھائی کے لیے گئے ہیں اور پتھر مار رہے ہیں بجائے شکوا کرنے کے کہتے ہیں لکن اسبہ حتیہ کروا لکن حقبہ حتیہ کرنا پور لگا حضرائی اللہ اگر تیری ناراضگی کی وجہ سے نہیں ہو رہا تو مجھے اگر رسبا ہتھا سردا تیرا حق, حق, حق ہے کہ تو امتحان ہے ہمارا روشن یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے اگر یہ پتھر پڑ کے بھی ترازی تو, کے ترازی تو, تو ترازی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر کفاڑ کی گاڑیاں برداشت کر کے تو راضی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر ہماری بہتری ہو کے تو راضی ہو جائے تو ہمیں منظور ہے اگر رسبا ہتھا سر ٹھیک ہے اس بات کی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ناراض گیا اگر تو ناراض ہو گیا یہ نہیں برداشت ہو سکتا باقی برداشت ہو سکتا باقی سب تو کوئی راشتے ہیں جو سوائے رسول ہے اللہ رب العزت کی رام مندی کا حصول خراب سامنے رہتا ہے اللہ روف ان لا خیر اجوا لا خیر رسی کثیر اجواح اللہ ملولت اور اسلام بیس گمئی فرداری کب ترام اللہ فتو خلوتی ہے جانا بری سے گوشیاں کرتے ہو بڑی مدد سے لگاتے ہو بڑی میٹنگیں کرتے, کرتے ہو لیکن کہیں کوئی بڑھائی کی بات رہی ہے بڑھائی کہاں ہے اللہ صدا ہیں اگر کوئی کسی کو نیکی کا حکم دے رہا ہو صدقے کا حکم دے رہا ہو تو یہ بڑھائی کا کام ہے اور معروف اچھائی کرنے کا حکم دے رہا ہو لوگوں کے درمیان سڑا جانے کی بات کر رہا ہو وہئی افاظ کب تیرا مردا چل رہا جو شس کام اللہ کی عزاموں کے حصول کے لیے کرے گا فصوفن ہوتی ہے عدل العظیم ہمیں شس تو عدل عظیم کا فرمائیں گے جس کو اللہ بڑا حضر کہے وہ عدل کے کیا کہ اللہ جس کو عدل عظیم کہے وہ د سے کم نہیں ہوتا عظیم سے عظیم کر عظیم سے عظیم کردار جس عزیم عزیم کو جو حضر کو عظیم کہتی ہے اس کے عظیم ہونے میں کیا شک ہے حسوح ہوتی ہے عدر العظیم ہم اس کو عدل عظیم داد جی کر رہا تھا کہ اخلاص जाए جائے ایمان آ جائے ایمان اتنا مر جائے کہ اخلاص آ جائے سب کچھ مواقع کی جات کے لیے کرے انسان اللہ اکبر کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا ہے کچھ بھی نہ کر کے بہت کچھ لے لیتا سی بخاری میں حضرت احمد بن بن سے روایت ہے تینوں ہی صحابی ہیں بیٹا بھی صحابی باپ بھی صحابی دادا بھی صحابی اور ایک شرف ایسا بھی ہے جو ابو کے صدیق کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں چار نسلیں شہادی ہیں ابو کے صدیق کی چار نسلیں شہادی ہیں عبد الرحمان کا بیٹا ابو الرشیق بھی شہادی تھا عبد الرحمان بھی شادی تھا ابو کے صدیق بھی شہادی تھے اور ان کے والد ابو حافظ عثمان بھی شہادی تھے یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں صرف ابو کے سدیق کو رضی اللہ ہوتا عبداللہ بن زدار بھی صحابی ہے ان کی نام بھی صحابیہ ہے ان کا باپ بھی صحابی ہے اور ان کا نانا حضرت ابو کے صدیق بھی صحابی ہے ان کے نانے کا باپ ابو کا حافہ بھی صحابی چار نسلیں صحابی ہیں اور یہاں بھی شخص کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ تین نسلیں صحابی سرماتے ہیں کہ میرے باپ نے ایک دفعہ صدقہ کرنا چاہ کچھ دن نکالے گا سے سب کیا کرنے کے لیے مسجد میں گیا کسی کے پاس رکھا ہے کہ کسی کو دے دینا اللہ چھپانے کی کوشش کی کہ پتا نہیں چلا کس نے دیے کسی کو دے دیا کہ تم کسی کو دے دینا یار میرا باپ اس کو پکڑا آیا. میں گیا تو پھر مجھے دے دی میں لے آیا اس کو پتا نہیں تھا کسی کا باپ دے دیئے کہ اسی کے گیا اسی کا بیٹا لے جا رہا ہے تو گھر میں رہ کے آیا تو باپ کہتا یہ کہ اپنے گھر آ ہیں میرا تو یہ واپس لے گیا کیوں واپس لے گیا ہوں جگڑا ہوگا باپ بیٹے گا نبی علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا نبی صاحب اسلام نے فرمایا کہ اے تو نے جو کہ لیا ہے وہ تیرا ہے باپ سے کہا کہ تم نے جب نیت کی تھی تمہیں سلاب لے گیا پیسے کہنا اسلام بھی آ گیا سلاب بھی آ گیا کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا نیت سے ہی کام چل گیا اخلاق ہو تو بندہ کچھ بھی نہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ لے الله ربو رجل تم إخلاصي دولت سے مال ما آمان فرمائي اللهم تحر قلوبنا من النفاق و أعواننا من الرياع وحسنتنا من القذر وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين وما تكفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلابنا على المرسلين والحمد لله رب العالم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 وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين عيد السعر إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ کما صلی تالا براہ ہی موالا علی براہ محمیدم على اللہ مبارک آلہ محمد مالا علی محمد کما بارکالا حميد مجیت پہلے پہلے بھی توجہ دائی تھی کہ ایمان دنیا کے اندر بھی کامیابی کی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 صرف پڑھ رہا ہو اور کچھ نہ کر رہا ہو تو سب سے کامیاب ہوتا ہے جو تعلق پڑھتا بھی ہے توجہ ادھر ادھر بھی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا کاروبار کرنے والا آدمی توجہ اس کی کاروبار کی طرف ہو تو کامیاب ہو ہوگا توجہ کہیں ادھر ادھر ہو گئی ہے تو یہ ایک لاز کیا مناسب کاروبار کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو اس کا کاروبار کامیاب نہیں ہوگا جو آدمی جس وقت جو کر رہا ہو اس وقت وہی کر رہا ہو کچھ نہ کہہ رہا ہو رہا اسے ایک کہتے ہیں اور جس کے لیے کر رہا ہے اسی کے لیے کر رہا ہو ہاں، اس کو اخلاص کہتے ہیں اور بندہ بڑھتے بڑھتے محنت کر کے وہاں بھی پہنچ سکتا ہے کہ اپنا ہر کام اللہ ربر عزت کے لیے کرتا ہے. ہر کام اللہ کے لیے کرے اللہ یہ نہیں کہتا کہ ساری دنیا کے چھوڑو میں تو شرمائے نہیں یہ دنیا کے ساتھ معاملات بھی اسی نے حکم دیا دنیا میں کہہ دنیا میں رہنے کا حکم اسی نے دیا ہے کاروبار کا حکم اسی نے لیا ہے لیکن ہر کام اس کے حکم کے مطابق ہو وہ کبھی بھول نہ پائے بس کرونی اتر کو وسکرونی والا مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں ہر ہمیں اس کو یاد رکھا جائے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تو وہ تو اتنا مہربان ہے کہ اپنی دیوی پہ ہستی نظر اٹھا سکنا چاہیے جتنی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے تو جو کرنا ہے وہی وہ کرنا ہے اور اسی طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے کرنا چاہیے ایسی نماز پڑی جائے تو کامیابی کامیابی ہے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 وقار کرنے کے لیے سب سے بہترین شاہ ایمانداری ہے کاروبار کرنے کے لیے بھی سب سے بہترین شاہ داری ہے ہر کام کی کامیابی کی بنیاد ایمان اور اخلاص ہے تو دین کے اندر کامیابی کے لیے بھی ایمان اخلاص ہی ہوگا دین الخا فلین خدمیا بھاگافا لوگ و خبردار دین سے فلت کا حق ہے ہر عبادت مولا کے لیے ہونی چاہیے زندگی کی ہر حق مولا کے لیے ہونی چاہیے زبان کا ہر جمع مولا کے نام وقت ہونا چاہیے ہاتھ پاؤں کی ہر حر حرط مولا کے نام وقت ہونی چاہیے بے کی توجہات مولا کے نام وقت ہونی چاہیے پوری زندگی مولا کے نام وقت ہونی چاہیے یہ اللہ کا حق ہے بردھو نہیں اولیا مانا بلال جو اللہ کے کی سوا کسی اور کودتے ہیں وہ چاہتے تو یہ ہے کہتے تو یہ ہے مقصد تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں پھر ان کے پاؤں میں بیٹھے ساری ان کے قدموں نہیں گزار دیتے ہیں اللہ کے پاس جاتے ہی نہیں ہے اس سے بڑی بے کیا ہو سکتی ہے پڑھتا تو انسان سی ہے کہ کامیابی کی منتلیں طے کرے اور پکہ ہی کا گاٹ بن جائے ساری اوپر پڑتا ہے تو اس کے بڑھنے کا کیا مطلب تو انسان جو بھی سی اور سیلا اختیار کرتا کے مقصد تو کہیں آگے جانا ہوتا ہے پھر وہاں کے پاس کو مسئلے آتے کہ ہمیں لفظ رسول تک پہنچائیں گے وہیں بیٹھ گئے ان کے بروکے پھر بھی ساری زندگی کو لفظ کے, کے سو کے تو یاد رہا تھا یہ مشقین کا طریقہ تھا وہ بتوں کے پاس اس جاتے تھے نیک سارے بندوں کے پاس اس گئے تھے کہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے پھر وہیں آگے گئے نہیں آگے بھی یہی ہماری صورتحال ہے اور کے پاس جاتے ہیں ہم اس لیے کہ دین سیکھیں گے اللہ کی باتیں سیکھیں گے اللہ کے سور کی باتیں سیکھیں گے اور پھر اللہ کے پاس ہی رہتے ہیں آگے اللہ سکول تک پہنچے نہیں ساری عمر وہ ہمارے دماغوں میں اگر گروپ کر دیتے ہیں اگر سمجھ نہیں سکتے نہیں سمجھ سکتے تم نہیں سمجھ سکتے وہ چلو میرے ساتھ یار کسی ریبارٹری میں جا کے کریں تمہارے دماغ کے اندر کون اللہ ہے جو میرے دماغ میں ہے تم سمجھ سکتے ہو میں سمجھ سکتا کیوں جیسا ہی تو بھی سمجھ سکتا ہے کیوں نہیں سمجھ سکتا سو سوال نہیں کر سکتا کتنی حسان سی بات ہے اخلاق یہ ہے کہ ساری دنیا پیچھے ہو جائے مولا کریم کی ذات آگے ہو جائے اس کے بغیر کامیابی کہیں نہیں اللہ تمری سب کامیابی نصیح فرمائی میں آتے آتی دنیا حسنت آتی حسنت ربنا اكرمنا اذو بنا في يمرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اكرمنا لوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسالك اننا نقي وعمد متقبلا ورزقا طيبا اللہ حرال اللہ اسلام انصر مسلم اللہ منسل اسلام امر قلوبنا اللہ بنا بيننا وحمدنا سبحانه والسلام ونجينا من الظلمات الى النور ونجينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اقناعنا وافكارنا وقلوبنا واذهب جنا وذرياتنا وتغ علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك منين بها قابضينها واثمنها علينا اللهم إذا إن نسألك من خير ما تالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونأوذ بك من شر والسعاد منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنصر مستعان وعليك التقلال فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين